اذان کھینچ تھی جیسا عام طور پر حالت میں رواج ہے لیکن یہ طریقہ عربوں کا تو ہے سنت سبت کے مطابق نہیں اذان تعلیمات جو ہے اس میں صحت کا فائدہ نہیں ہوتا کسی کا سلط گما کے اذان جی ہمارے خود مولانا شاہ رام بخشات رہنے کے لئے سلط حکیم محمد اشرف علی صاحب اللہ قدر ہی رہا ان کے خلیفہ کے بچپن سے شاید اس وقت بچپن سے علما کی روپ میں رہے بہت سب ناراض ہوتے تھے سے عام طور پہ اس کو مارکیٹ آتا ہے ایک آدمی بیٹھا ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے طبیعت کے بھی کبھی بتاتا ہوں اب وہ انہوں نے جب جو علی علیہ کہا بھائی علی السل ختم ہی نہیں ہوتی وہ ہو یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ بس مناسب طریقے سے اذان دے بھائی علی السل بس ہو گیا حی علی آلسل یہ ہو گیا اب اس کو بہت دیر تک کھینچنا اور اس میں طرح طرح کی وہ قرض نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں اچھا اب ایک آدمی بیٹھا ہے نماز کا وقت ہو گیا کیونکہ دین فطرت پہ ہے اور دین آسان ہے آسان ہے دین مشکل نہیں ہے اب ایک آدمی بیٹھا ہے کہ اذان ختم ہو جواب بھی دینا ہے دل چاہتا ہے انسان کا اور بڑی فضیلت ہے اس کی جواب بھی دینا ہے اب اذان ختم ہو تو ہم جواب دیں بعض بوڑھے لوگ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو تھوڑی تھوڑی سی مشقت بھی بڑی معلوم ہوتی انتظار بھی مشکل معلوم ہوتا اب وہ کب اپنا سانس توڑے آپ کا تو سانس اتنا لمبا ہے ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا ہے اور یہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے کہ پھر جواب بھی دینا ہے پھر اس کے بعد بیت الخلا جانا ہے وزو استنجا بھی کرنا ہے وزو بھی کرنا ہے آپ نے ازان ہی میں پانچ چھ منٹ لگا دیے بیچارے کے دے دین نہیں ہے بھئی دوستوں سنی سنائی دیکھی دکھائی بہت سے لوگ جو ہے عربوں کو دیکھ کر ویسا ہی کام شروع کر دیتے ہیں بھائی دین کا کوئی ٹھیکےدار نہیں ہے عرب بھی ٹھیک دار نہیں دین تو کتابوں میں محفوظ ہے بزرگوں کے پاس محفوظ ہے علماء کے پاس محفوظ ہے کسی کا عمل دیکھ کر اس کو حجت بنا لینا یہ, یہ تھوڑی دین ہے معلوم کرے علماء سے مسائل کو معلوم کرے حدیث علی العلماء پاک سا یا علماء سے پوچھے مسائل اور بڑوں کے پاس بیٹھے بزرگوں کے پاس اللہ والوں کے پاس ایسے دین حاصل ہوتا ہے تو وہ اتنی مختصر اذان دیتے ہیں کہ وہ جواب دینے ہی مشکل ہے حی عظت صلاح ابھی کہا پھر حی عظتلاح ارے جواب تو پورا ہو جائے نہیں وہاں کے ایک امام صاحب تھے ان کو پھر شہید کر دیا گیا کافی سال پہلے حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجازے بیٹھ تھے نے دو تین دفعہ اشاراتن کنایاتن کہا بھی کہ اذان کو اتنی جلدی جلدی نہیں دینا چاہیے مگر نہیں آج بھی ان کا وہی برسوں سے یہی طاقہ <laughs> <laughs> اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب عطا فرمایا ہے اور کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کل کو تو یہ باتیں جو ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا اذان کیسے دینا ہے اقامت کیسے دینا ہے ایک مسئلہ یہ ہے بہت اہم کہ بعض اوقات امام صاحب بہت لمبی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بہت کھینچ کر کہتے ہیں اللہ اکبر یہ صحیح نہیں اس لیے کہ اگر آپ کی اللہ اکبر اب مختبی بڑا ہے کمزور ہے یا کوئی بھی بات ہے اس نے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا جلدی سے یا جلدی بھی نہیں مناسب کہا اللہ اکبر کافی ہے اب اس نے تو کہہ دیا آپ ابھی اللہ پر بھی اٹکے ہوئے ہیں اللہ اب اس نے جو پہلے کہہ دیا جماعت میں اللہ اکبر تو اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ امام کی تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں جو پہلی تقبیر ہوتی ہے نماز میں شامل ہونے والی اگر امام کی تقبیر تحریمہ سے پہلے مختلف کی تقبیر تحریمہ ہو گئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی باقی تکبیریں تو اس میں گنجائش ہے لیکن تقبیر تحریمہ جو پہلی اللہ اکبر ہے نماز میں شامل ہونے والی اس کے اندر اگر مقتدی کی اللہ اکبر پہلے مکمل ہو گئی زبان سے اس نے کہہ دیا اللہ اکبر اور ابھی امام کی اللہ اکبر ختم نہیں ہوئی تو مقتدی کی نماز نہیں اتنی بڑی بات ہے دیکھیں بہت سے جگہ ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے دیکھا امام صاحب بڑی لمبی اللہ اکبر اب اتنی دیر میں ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا <تصفح> ہماری نماز کہاں ہوئی <تصفح> <فرح> یہ مسئلہ اہم ہے کہ نہیں اب اتنی محنت سے آدمی وضو کرے مشقت سے مسجد جائے اور اتنی اہم عبادت ہے لیکن یہ کتنا اہم مسئلہ ہے اس لیے امام حضرات کو بھی ان مسائل کا خیال کرنا چاہیے مختری کو بھی معلوم ہونا چاہیے یہ مسئلہ یہ دین کا موٹا موٹا علم ہے یہ ہر ایک کو معلوم کرنا چاہیے تو اس لیے جو اذان کا طریقہ یہاں عام طور پہ رائج ہے بہت لمبا لمبا کھینچ کے بڑے اپنی قیرت کا اظہار کرنا ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے طریقہ بس سادہ اذان دے اقامت بھی جو ہے کہنے کے لیے اس میں ضرورت ہے مسئلہ سیکھنے کی یا اقامت کہنے والا اذان دینے والا اس کی داڑھی ایک مٹھی پوری ہو اگر اذان دینے والے کی داڑھی پوری نہیں ہوگی ایک مٹھی اس کا اذان کہنا جائز نہیں کیونکہ یہ واجب حکم ہے اور واجب نہیں کیا تو اس کو لوٹانا پڑے گا یعنی اگر صاحب اختیار کوئی موجود ہے اور اس نے کسی ایسے آدمی نے اذان دے دی جس کی داڑھی پوری نہیں ہے ایک مٹھی تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اس جو صاحب اقتدار ہے جو صاحب قدرت ہے وہ اس اذان کو دوبارہ کسی اور سے دوہروائے اسی طرح اقامت اگر کسی ایسے شخص نے کہہ دی کہ جس کے داڑھی پوری نہیں ہے تو اس کی اقامت کہنا جائز نہیں ایک مٹھی داڑھی ضروری ہے واجب ہے اور اسی طرح سے جو ہے اور بھی مسائل ہیں اس میں تو یہ چیز ہے ہاں اگر قدرت نہیں ہے کسی کو مختبی ہے اجنبی ہے کسی مسجد میں آ گیا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لڑنا شروع کر دے اب جو اس نے جس نے کیا وہ گناہ گار ہے وہ جانا لیکن اگر جس کو قدرت ہے وہ اس کو چاہیے کہ اس کو یا تو روکے یا پھر اس کو دوہرائے تو ایک مٹھی داڑھی کی کتنی اہمیت ہے ہے نا اب داڑی نہ رکھی امامت سے بھی محروم گاڑی نے رکھی اذان کہنے سے بھی محروم اذان کہنا اتنی بڑی نعمت ہے اس قدر اس کے فضائل ہیں آزان کہنے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر مجھے حکومت کے کاموں سے میں مشغولی نہ ہوتی تو میں مؤزن بنتا مؤزن اذان دینے والے اللہ کی طرف بلانے والا اور قیامت کے دن اذان کہنے والوں کے گردنے لمبی لمبی ہوں گی یعنی مطلب ہی کہ دور سے ہی پہچانے جائیں بڑا محبوب طبقہ ہے اللہ کے یہاں اذان کہنے والا بہت بڑا بڑی, بڑی فضیلت ہے اس کی ایسے ہی جو ہے تو, تو اب اذان کہنے سے بھی محروم ہو جائے آدمی داڑھی نہیں ہے اذان کہنا جائز نہیں ہے ایک مٹھی ڈاڑی نہیں ہے نعمتوں سے بھی محروم تین سے بھی محروم ہو جاتا ہے آدمی اور امامت جو ہے اس کی امامت بھی جائز نہیں ہے جس کے داڑھی نہ ہو ایک مٹھی پوری اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو امامت سے بھی محروم اور اقامت کا بازے لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور بہت بڑا ثواب ہے اس کا بھی لیکن اگر ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے جائز نہیں ہے قامت سے بھی محروم اور بڑی بات یہ کہ اللہ کی محبت سے محروم اللہ کی محبت سے محروم اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے کیسے دیکھیں گے نظر رحمت سے اللہ کیسے دیکھیں گے جبکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہ ہو اور اس کو پیار سے دیکھیں گے جو ان کے نبی کی ان کے پیارے کی شکل میں ہوگا پیارے کی شکل پیاری ہوتی ہے ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ کوئی بھی آدم کسی کو اپنے محبوب کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے بری شکل کوئی دیکھنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالی حکم الحاکمین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری ہستی فرشتوں سے بھی بڑھ کے آپ کا مقام ہے نا اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی, کسی کا درجہ ہے مخلوق میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرجہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنی پیاری ہستی سب سے پیاری ہستی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بری شکل میں نوز بلّہ داڑی کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا داڑی سے جو جھجکتے ہیں ذرا سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ تعالی نے نوز و اللہ کوئی پیاری بری شکل میں دیکھنا یعنی داڑھی اگر بری ہوتی تو کیوں دیتے معلوم ہوا کہ داڑھی پیاری چیز ہے وہ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں پیاری چیز پیاروں کو دی جاتی ہے نا پیاری پہ ایک بات یاد آ گئی پیاری پہ یاد آئی کیاری کیاری جس میں وہ پودے اگاتے ہیں ہمارے حضرت مولانا شاہ حبرالحب صاحب رحمت لالے برماتے تھے یہ جو دسترخان کے بھورے ہوتے ہیں نا بھورے اب ہم کھانا کھا لیتے ہیں کھانا سنت کے مطابق کھائیے دسترخوان نیچے بچھائیے پہلے کپڑا بچھا لیجئے اس کے اوپر وہ پلاسٹک یا کوئی دوسرا ایک دسترخان یہ طریقہ ہونا چاہیے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی اول تو یہ سنت کے مطابق ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کھانے میں روٹی کے بھورے اور کھانے کے بھورے وہ سب اڑتے بھی رہتے ہیں گرتے بھی رہتے ہیں تو وہ آس پاس اس کپڑے کے اوپر وہ گریں گے تو جب کھانا کھا چکے تو کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بہت سے آداب ہیں بتا دیتے ہیں کھانے کا ایک ادب تو یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر کھائے سنت ہے اور دعا پڑھ لے بسم اللہ و اعلیٰ اللہ یا بسم اللہ و اللہ یا بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ لے یہ پڑھ کر کھانا کھائے یہ تو سب جانتے ہیں ماشاء اللہ اور داہنے ہاتھ سے کھائے اور بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ویسے بھی انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس سے طبیعت کو کراہت بھی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیشہ کھانا جو جی ہے دائیں ہاتھ سے کھائے پانی پیے دائیں ہاتھ سے پیے کھانا کھائے دائیں ہاتھ سے کھائے اور پلیٹ میں سالن اتنا اتارے جتنا کھا سکے ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ تھوڑا تھوڑا اتارتے تھے کھانا پلیٹ میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ تین بار اتار لیجئے چار بار اتار لیجیے کھانا چھ بار اتار لیجیے کوئی منع تو نہیں ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کھانا اب ایک دم سے بعض اوقات کھانے سے جی بھر جاتا ہے خصوصاً بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اچانک دیکھا کھانا خوشبو بھی آ رہی ہے بھوک چمک رہی ہے خوب ڈھیر نکال لیا اب کھایا نہیں جا رہا شادیوں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے بہت کھانا ضائع ہوتا ہے تو تھوڑا نکالے یہ عادت بنا لیں اپنی بھی اور بچوں کو بھی یہ عادت ڈال دیں کہ تھوڑا کھانا نکالیں تو اس اور پھر دوبارہ نکال لیں پھر تیسری بار نکال لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ کھانا بچا نہیں رہے گا اچھا برتن جو کھانے کا ہے جو جس میں سے نکالا جاتا ہے کھانا اس میں بچ جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو صاف بھی کرو دیکھو شریعت آسان ہے تین آسان ہے مزیدار ہے اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس پتیلی کو بھی صاف کریں جو آپ نے پلیٹ میں کھانے کے لیے اتار لیا وہ ہماری ذمہ داری ہے اس, اس کو پلیٹ کو صاف کرنا اور انگلی سے چاٹنا تاکہ اس میں ذراعت کھانے کے باقی نہ رہیں کیونکہ اس میں جو ذرات رہ جاتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ وہ, وہ کھانا شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے اور جو آدمی پلیٹ کو صاف کرتا ہے برتن کو صاف کر لیتا ہے اچھی طرح سے اس کو چاٹ لیتا ہے تو برتن اس کو دعا دیتا ہے برتن اس کو دعا دیتا ہے کیا آم نار کما آتقنی من شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو آگ سے بچائے کیا مطلب آگ دوزخ سے بچائے دیکھا برتن آپ کو دعا دے رہا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ سے بچائے جیسا کہ تم نے مجھ کو شیتان سے بچائے کیوں اگر تم نہ کھاتے تو مجھے شیتان کھاتا ہے اب ہمیں شیتان نظر تو نہیں آتا لیکن ہم کھانا پھینکتے ہیں نالیوں میں جاتا ہے یا کچرے دان میں چلا جاتا ہے پھر وہاں اس کی کون اس کو کھاتا ہے ہمیں کیا مالی جنات کو دیکھ سکتا ہے شیطان کوئی دیکھا آج تک کسی نے نہ؟ نہیں تو وہ ان کی غذا بن جاتا ہے وہ کھاتے ہیں اور بڑی بات یہ اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں نعمت کی قدر نہ کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے دوستوں نا شکری کرنا نعمت کی قدر نہ کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے بہت ناراضگی ہوتی ہے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کھانے کی ناقدری کرنے سے ایک دفعہ اللہ تعالی رزق اٹھا لیں رزق اٹھ جاتا ہے برکت اٹھ جاتی ہے کھانے کی ناقدری کرنے سے کھانا گرا رہے ہیں پھینک رہے ہیں یا اس کو رکھا ہوا ہے فریج میں اور نہیں کھا رہا ہے پھر اس کو پھینک دیا ایسے ہیں تو اس پہ اللہ تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں اور جو بے برکتی ہوتی ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ایک دفعہ اگر اللہ تعالی رزق اٹھا لیتے ہیں سات پشتوں تک رزق واپس نہیں آتا سات پشتوں تک رزق واپس نہیں آتا اس لیے کھانے کی ناقدری جو ہے بہت بری چیز ہے نعمت کی ناقدری دیکھو باپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز دے کھانے کی مثلاً سو دے دے لو بیٹا تم اپنی اس سے ضرورت پوری کرو اب یہ بیٹا جاتا ہے جا کے ڈبو کھیل لیا ویڈیو گیم کھیل لیا سگریٹ پی لیا اور کئی تماشے میں خرچ کر دیا آپ سچ سچ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو اچھا لگے گا یا ناراض ہوں گے آپ بتائیے اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہ میں نے سو روپیہ کتنی محنت سے کمایا تھا اور میرے بیٹے نے اس کو لاہور لائٹ میں ضائع کر دیا کتنی تکلیف ہوگی آپ کو اسی اللہ تعالی رزق کی ناقدری کے بہت ناخوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ایک دفعہ رزق اٹھ جاتا ہے تو ساتھ پشتوں تک نہیں آتا اس प्लेट پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنے میں شرماؤ بھی نہیں جج کو نہیں सी بہت سی دفعہ ہم نے بچپن میں ہم دیکھتے تھے اور سکھاتے بھی لوگ یہی تھے اور جو آدمی आखिर तक پوری آخر تک پیتا تھا اس کو بہت عجیب نظروں سے دیکھتے تھے کہتے تھے یہ تم کیا کر رہے آدھی آدھی بوتل چھوڑ دیتے تھے کیوں کہتے تھے کہ تاکہ لوگ ہمیں بو کا ننگا نہ سمجھے یہ بری بیماری ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کو آخری قطرے تک ختم کرنا ہے اس لیے کہ یہ آتا اللہ کی ہے ہمارے اللہ کی ہے انسان تو ذریعہ ہے آپ جو کھانا کھاتے کسی نے آپ کو دعوت پہ بلا لیا چلیے آپ نے وہاں کھانا کھا لیا کھانا ہوا کھانا اس کے باپ نے پیدا نہیں کیا نہ اس کے دادا نے پیدا کیا ہے نا رازق حقیقی کون ہے رزاق کون ہے اللہ کا اصل اصل حقیقی کون ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے وہ تو ذریعہ ہے ذریعہ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے لیکن حقیقی شکر اللہ کا میرے اللہ نے مجھے کھلایا میرے اللہ نے مجھے کھلایا اور اللہ دیکھ رہے ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ چائے پینے کے بعد چائے کی پیالی کو بھی چاٹتے تھے ایک قطرہ بھی اس میں باقی نہیں اور فرمایا کہ میں اس کو اس, اس تصور سے چاٹتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے رسک کی قدر کر رہا ہے دیکھا یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے یہ ہم ہیں بس گھبڑ جھبڑ کھایا پیا او وہی فلاں کام فلاں کام نہ دعا کر کے بیٹھے نہ ہاتھ صحیح سے دھو کے بیٹھے ہاتھ دھونا یہ گٹوں تک ہاتھ دھونا سنت ہے کھانے کے لیے جب ہاتھ دھوئیں یہ گٹوں تک ایسے نہیں کیوں دھو لیا یہ پورا گٹوں تک ہاتھ دھو لیں یہ پورا دھونا سننا ہے تو ہاتھ دھو کر بھی نہیں بیٹھے نہ بسم اللہ یاد رہی نہ کچھ بس جلدی جلدی گھبڑ گبڑ کر کے جلدی جلدی پیٹ میں اتار لیا یہ کیا جانوروں کا طریقہ پھر جانور کھاتا ہے ایسے اس کو گھاس کھلاؤ جلدی جلدی کھاتا ہے پھر رات کو بیٹھ کے جگالی کرتا ہے تو انسان تو جگالی نہیں کرتے کرتا ہے کوئی جگالی <laughs> انسان کے لیے ہضم نظام ہضم اللہ نے بنایا پہلا ہضم کیا ہے ہزم مانے توڑنا پہلا ہضم کیا ہے روٹی کا نوالا توڑنا ہضم کے معنی ہیں توڑنا تو پہلا نوا پہلے نوالا توڑ لیا پھر اس کے بعد اس کو منہ میں رکھ کے چوانا شروع کیا یہ دوسرا ہزم شروع ہو گیا پھر اس میں لواب دہن شامل ہوا پھر وہ اندر چلا گیا اندر جانے کے بعد پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے بریک اپ ہو رہا ہے سائنس دان سائنسدان بایولوجی جانت جو جانتا ہو وہ سمجھ لیتا ہے اس کو کہ اندر جا کے میدا اس میں کتنی کاروائیاں کرتا ہے کھانے کے اوپر اور آج تک سوچئے کہ ہم نے بچپن سے لے کے ابھی بہت سے لوگ بچپن ساٹ کے بھی ہو گئے ہوں گے کیسی کیسی غذائیں ہم نے کھائی ہیں کوئی ایک چیز تو نہیں کھلائی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں قسم کی غذا کھائی ہوگی کہیں جوس پی ہوں گے کہیں گوشت کھائے ہوں گے کہیں مچھلی کھائی ہے کہیں اور بچپن میں ہم وہ گنڈا گولا بھی کھاتے تھے مطلب یہ کہ ہر قسم کی غذا کتنی غذاؤں کو یہ میدا ہضم کر جاتا ہے کبھی کہتا ہے کہ بھائی اس کو واپس لے لو یہ ہم سے ہزم نہیں ہو رہا ہر چیز نہیں کھاتے کیسی عجیب فیکٹری اللہ نے بنائی دی اتنی بڑی نشانی ہے نا ارے یار ایسے سب بیٹھے ہیں جیسے کسی کے میدا نہیں ہے یہاں پہ بھائی دیکھو لکڑ پتھر ہزم نہیں سنا کتنا کچھ کھا لیتا ہے انسان کبھی کچا گوشت بھی ارے کچا ہے لیکن مجبوری ہے بھوک ہے کھا رہے کتنی چیزیں انسان کتنی اقسام کی چیزیں کھا چکا ہے آج تک سب کی سب اس نے ہضم کر کے نچوڑ دیا اس کا کی طاقت رکھ لی اور فاضل چیز کو نکال دیا کتنا بڑا زبردست نظام ہے یہ کہنا وہی انخوشی کم اور فلاط ہماری بڑی بڑی نشانیاں تو تمہارے اپنے اندر ہے کہاں جاتے ہو دور اپنے اندر؟ اپنے آپ کو دیکھ لو یہ گردے چھ چھ آٹھ آٹھ لاکھ کا گردا بکتا ہے یہ آدمی کہتا ہے میں غریب ہوں حضرت ہمارے فرماتے تھے کہاں سے غریب ہے تو دس لاکھ کے گردے تو ہر آدمی لیے پھر تھوڑا ہے کہ نہیں غریب کہاں ہے تو یہ سب نظام حاضم ہیں یہ ہماری شریعت نے یہ سب چیزیں سکھلائی ہاتھ کو صحیح سے دھوئے اور جہاں تک ممکن ہو ہاتھ سے کھانا کھائے اب یہ سائنسدان تو اپنی تحقیق میں لگے رہتے ہیں قیامت تک لگے رہیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان انگلیوں کے اندر بھی ایک ایسے ایسا وہ مادہ ہوتا ہے کہ جب اس میں کھانا وغیرہ لگتا ہے وہ تو ہوتا ہے جب انسان انگلیاں چاٹتا ہے تو اس میں سے بھی کوئی چیز خارج ہوتی وہ بھی نظام ہضم کے لیے ضروری ہے بتائیے کتنا <laughs> عجیب و غریب نظام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تو جہاں تک ممکن ہو ہاتھ سے کھانا کھائے اگرچہ چمچے سے کھانا بھی جائز ہے یا کوئی پتلی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی مجبوری ہے اس وقت ہاتھ نہیں دھو سکتے سفر میں ایک ہاتھ گندے ہو رہے ہیں طبیعت اتنی چاہ رہی کھا سکتے ہیں لیکن جہاں تک ممکن ہو ہاتھ سے کھانا کھائے ہاتھ سے کھانا سنت ہے تو بہرحال سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہاتھ دھو لے پھر یہ کہ دسترخوان بچھانے کے بعد کھانا پہلے سے رکھا ہوا نہ ہو ایک ادب یہ بھی ہے کھانا پہلے سے رکھا ہوا نہ ہو کہ کھانے کو انتظار کرانا بے ادبی ہے دیکھیے کوئی آدمی بڑا آپ کا آ رہا ہو وہ تو اسٹیشن پہ, پہ پہنچ گیا اور اس کے چھوٹے شاگرد وغیرہ وہ ابھی کوئی سو رہا ہے کوئی نہا رہا ہے کوئی کس چکر میں وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے بتائیے ادب ہے یہ ادب یہ ہے کہ آپ کا کوئی بڑا آ رہا ہے تو آپ پہلے سے وہاں موجود ہوں اس کے استقبال کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان نعمت ہے کھانا اب دو وقت کی روٹی اگر نہ ملے تو اس کی قدر آئے گی کہ نہیں آئے گی دو وقت ذرا بھوکا رہ کے دیکھیں پھر پتہ چل جائے گا کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے نا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو کچھ عرصے پہلے کی بات ہے ہم نے دیکھا دو, دو, دو, دو چھوٹے چھوٹے لڑکے ایک پانچ سال کا ہوگا اور ایک سات آٹھ سال کا ہوگا دونوں بھائی تھے شاید تو جمعے کی نماز کے بعد ہم کچھ سبزی وغیرہ ٹھیلے والے تھے تو ٹھیلے سے کچھ سامان خرید رہے تھے تو دیکھا کہ یہ کچرا چن رہے تھے دونوں بچے اور کچرے میں سے چیزیں نکال کے کھا رہے تھے بتائی یہ ہے جناب اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم میں سے یہاں جو بھی بیٹھے کوئی ہے بھائی ایسا خدا نہ خاص اللہ کسی کو نہ دے ایسی پریشان وہ کچرے میں سے میری آنکھوں کے سامنے چیز نکال کے کھا رہے تھے پورے سا ہوا تو کسی بھلے آدمی نے بھی ان کو دیکھا تو کچھ پھل لے کے ان کو بلایا کہ یہ تم کھا لو تو ایک جو اس نے سب کچرا ایسا کچرے کا پھیلا ہاتھ سے پھینکا اور جلدی سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ اس کے ہاتھ سے لیا اور دوسرے بھائی کو بھی بلایا اپنی زبان میں اس نے کہا جلدی آ جلدی اور دونوں مل کے جس طرح وہ کھا رہے تھے میری آنکھ میں آنسو آ گئے میں نے کہا اللہ آپ ہمیں گھر بیٹھے کیسے کھلاتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے مخلوق اللہ تو کھانے کو انتظار نہ کرائیں پہلے کھانے والا بیٹھے کھانے والے پہلے بیٹھ جائیں اس کے بعد کھانا دسترخوان پہ لایا جائے اور جب کھانا ختم ہو بڑھانے لگیں تو اس وقت کھانے کو پہلے اٹھوایا جائے پہلے بڑھوایا جائے کھانے کو پہلے بڑھا دیں بڑھانے کا مطلب ہے رکھ دیں تو ہمارے بزرگوں نے اتنا ادب کیا ہے کہ کھانے کو اٹھانا نہیں کہتے اٹھانے کا لفظ استعمال نہیں کرتے کھانے کے لیے بلکہ فرماتے ہیں بڑھاؤ کھانا بڑھا دو دسترخوان بڑھا دو آگے بڑھا دو وہ دعا ہے نا ہم کھانے کے بعد کی الحمدللہ للہ اللہ دی... نہیں یہ دسترفان بڑھانے کی دعا ہے کھانے کی دعا ہے ایک دسترفان بڑھانے کی دعا ہے الحمد للہ غیر مت ولا ملا مستغن اللہ جو ہم یہ کھانا اٹھا رہے ہیں تو یہ اس سے استغنا نہیں ہے ہمارا کہ اب بدہ کھا اب چکے ہیں استغنا نہیں ہم اس کے ہمیشہ محتاج ہیں آپ کی نعمتوں کے ہمیشہ محتاج رہیں گے بڑی یعنی توازوں کے ساتھ اور بہت الحاق کے ساتھ دسترخان بڑھانا چاہیے کہ اللہ یہ نعمتیں آپ کی ہیں ہم اس کو اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہم اس سے اس لیے نہیں بڑھا رہے کہ ہم اس میں بالکل اب مستغنی ہو گئے اب ہمیں ضرورت نہیں ہم ہمیشہ اس روٹی پانی کے اس کھانے کے محتاج ہیں آپ دیکھیے گا سنتوں کی کتاب تو ماشاءاللہ اللہ گھر میں موجود ہوگی ان شاء نہیں ہو تو یہاں ان سے پہلی حساب سے لے لیا کریں اس میں دعا ہے اس کے مان بھی پڑے تو فرمایا کہ اس کو اٹھانا نہیں کہو بلکہ بڑھانا کو اتنا ڈرتے ہیں ہمارے اولیاء کہ کہیں بےدبی نہ ہو جائے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہیں اللہ ناراض ہو کے ہم سے نعمت چھین نہ لیں اور جو شکر کیا الحمدللہ اللہ عط کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ اللہ اتآمنہ وسقانہ وجالہ مسلم اس تمام تاریخ ذات کی ہے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اب فرمایا کہ آگے یہ جو مضمون ہے وجالانا مسلمین اور ہم کو مسلمان پیدا کیا اس کا کھانے سے کیا ربط ہے کھانے کی دعا کے دوران اتنا کافی تھا کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں کھلایا پلا یہ کیوں فرمایا کہ وجالانا مسلم وجالا نہیں ہے وجالا لام کے اوپر زبر ہے وجالانا مسلمین ہمیں مسلمانوں سے بنایا فرمایا کہ اللہ کا خاص شکر ہے اس لیے کہ کھاتا تو کافر بھی ہے بتائیے اللہ تعالیٰ کافر کو بھی کھلاتے ہیں اس کے کفر کے باوجود اس کی بدماشیوں کے باوجود اس کی سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں اس کو بھی کھانا اس کو بھی دیتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا کھانا مجرمانہ کھانا ہے وہ مجرمانہ کھاتا ہے جیسے قیدی جیل میں قیدی کو بھی کھانا دیا جاتا ہے کہ نہیں لیکن وہ مجرم ہے اس کا کھانا مجرمانہ ہے اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں مجرمانہ نہیں کھلایا دوستانہ کھلایا ہمیں مسلمان بنایا ہے نا ہمیں اپنا بنا کے آپ کھلا رہے دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا ہے نا آب و گل یہ پانی مٹی یعنی سونا چاندی دولت گاڑیاں بنگلے ترقی کمپیوٹر جہاں ہائی جہاز اور کیا کچھ دے دیا ان کو وہ اس میں مشغول ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے آخرت کی تیاری ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی دنیا ہے بس یہی ترقی کر لی بڑے قوم نے ترقی کر لی کہاں پہنچ گئے او ہو بھائی واہ لیکن اب مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں از بر چوں گور کافر پر حل کافر کی قبر کو دیکھو بڑے بڑے حکمرانوں کی قبر جو کافر کی ہے اس کو دیکھو بڑی توپوں کی سلامیاں مل رہی ہیں بڑا اونچا مزار بنا ہوا ہے او ہو بھائی کلا پریزیڈینٹ پہرے ازائے پہرے عز خدائے از لیکن اندر اس کو اندر ہی اندر قبر کے اللہ کا عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ کافر ہے اللہ کا نافرمان مر گیا بغیر ایمان لائے مر گیا بروں مانے باہر ازبرو کیوں گور کافر گور مانے قبر فارسی اتنی مشکل نہیں ہے آسان ہے ازبرو کیوں گور کافر پر حل وہ شاندار قبر بنی ہوئی ہے بڑے یہ کرشچنوں کے یہودیوں کے جا کے دیکھو بڑی صفائی ستھرائی ایسا معلوم ہو ہے بڑا صاف ستھرا کوئی باغ ظاہر اندر کیا ہو رہا ہے اندر دیکھو نا اندر کیا ہو رہا ہے قہرے خدا ازل اندر ہی اندر قبر کے اندر اس پر عذاب ہو رہا ہے قہر کا عذاب آ رہا ہے غصہ ہو رہا ہے تو یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دوستانہ کھلا رہا ہے مسلمان بنا کے کھلا رہے ہیں اسی لیے اللہ آپ کا مزید شکر ہے کہ ہم آپ کے دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا دشمنوں کو جن سے پیار نہیں ہے جنہوں نے تکبر کیا جنہوں نے سرکشی دکھائی جاننے کے باوجود مانا نہیں کافر کافر عذاب کیوں ہے دشمنی کیوں ہے اس جاننے کے باوجود مانتا نہیں ہے نا تکبر کرتا ہے مانتا نہیں جانتا ہے کہ دو ٹکڑے ہو گئے اشارے سے چاند کے لیکن پھر کہتا ہے یہ جادو ہے ہے نا تکبر کی وجہ سے کہتا ہے یہ جادو ہے نعوذ باللہ جب دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر آپ اسے مل گئے نہیں مانتا دیکھ لیا ابو جہل نے ہاتھ میں مٹھی میں سنگریز لا کے کہا کہ اگر آپ بتلا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں, آ... میں ایمان لے آؤں گا میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو فرمایا میرے تو... میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بتلا دوں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتلا دے کہا وہ مٹھی میں ہے وہ بتلا دے تو اور بھی اچھا ہے تو سنگریزے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے اور اب کیا ہونا چاہیے تھا اب تجھے ایمان لے چاہیے تھا اتنی بڑی حقیقت تیرے سامنے سنگریزے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ایمان نہیں لائے جان لیا مانا نہیں بس یہ تکبر کی وجہ سے مور لگ گئی ہے نا کیا ہے آیت مہر لگنے والی ختم اللہ علاقہ سن و ابسارہم رشاوہ فلحم اداب علیم کیوں, کیوں مہر لگا دی گئی اس لیے مہر لگا دی گئی یہ نہیں کہ آئندہ شاید وہ ایمان لے آتے ورنہ تو اللہ تعالی ظالم ہو جاتے یہ وجہ نہیں کہ یہ مہر اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ کبھی اگر یہ ہمیشہ زندہ رہے گا قیامت تک زندہ رہے گا تب بھی یہ ایمان نہیں لائے گا اللہ کے علم میں ہے کہ اب یہ ایمان ولانے والے نہیں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اب مہت لگا لگا فرعون جب وہ ڈوبنے لگا غرق ہونے لگا تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جب وہ ڈوبنے لگا فرعون تو وہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہونے لگا اس نے ارادہ کیا کہ میں ایمان لے آتا ہوں تاکہ میں بچ جاؤں لیکن اس وقت اس کے منہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کیچڑ ٹھونس دیا تاکہ کلمہ نہ پڑ سکے تو کیا مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ اس کو ایمان لانے سے روک دیا گیا نہیں اس کے مقدر میں خاتمہ یہی تھا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا اس لیے اس کیچڑ ٹھوس گئی تو دوستو یہ کھانے کی جو ناقدری ہے یہ بہت بری چیز ہے چلیے آج یہی مضمون چلتا رہے ہے نا تاکہ ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا بھئی وہ ہم آگے بڑھائیں اگر آگے نہ بڑھائیں گے تو پھر فائدہ کیا اب ہمارے کوئی خانقاہ تو ہے نہیں جہاں لوگ کھائیں پیے تو ہم اس کو اس وقت فوری وقت کے وقت اصلاح کر دیں مگر ہم وہاں کھاتے ہیں جمعرات کو کھانا اپنے دوستوں کے ساتھ مگر قیام کے لیے ابھی چونکہ وہاں کوئی بیت الخلاء وغیرہ نہیں ہے اس وجہ سے جو جن لوگوں کے مسانے مضبوط ہیں وہ تو میرے ساتھ رہ جاتے ہیں <laughs> جن کے ابھی نہیں ہے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں <laughs> تو ساتھ رہنے سے تب ہی تو سیکھتا ہے آدمی لیکن اب نہیں ہے موقع جب جب اللہ دے گا جب بتائے وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ دن دکھلا دے ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی جگہ ایسی نصیب فرما دے کہ بندگان خدا کی زیادہ خدمت کی مجھ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور اپنے مشایخ کے سے سیکھی ہوئی باتیں صحیح صحیح بندگان خدا کو سکھلانے کی بتلانے کی توفیق عطا فرما دے نہیں کھانا ہم کھلاتے ہیں اور خرچہ لیتے ہیں ہاں پیسہ لیتے ہیں ہر ایک سے اور اس سے پھر ہم کھانا بناتے ہیں یا منگوا لیتے ہیں جیسا بھی موقع ہوتا ہے تو تو ہمارے بزرگوں نے اتنی احتیاط فرمائی کہ کھانا اٹھانے کو سے بھی یہ لفظ استعمال کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کھانا اٹھا لو کہتے ہیں کھانا بڑھا لو دسترخوان بڑھا لو تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہاتھ دھو کر بیٹھیں دونوں گٹوں تک یہ سنت ہے اس کے بعد دائیں ہاتھ سے کھائے بسم اللہ پڑھ کے کھائے اور ایک ادب یہ ہے کہ اگر مختلف لوگ کھا رہے ہوں اور کھانا بالکل ایک جیسا ہے ہر جگہ سے ایک جیسا ہے تو اپنے, اپنے آگے سے کھائے ادھر ادھر سے اٹھا کر نہ کھائے تو اور چبا چبا کر کھائے جلدی جلدی نہ کھائے اور ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کے دوران کوئی تشویش کی بات نہ کرنا چاہیے پریشانی الجھن کسی کی موت کی اطلاع کسی کی بیماری کی اطلاع یہ بھی کھانے کا ادب ہے اس لیے کہ یہ دل کو مشوش کرتی ہے اور جب دل مشوش ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے پورا نظام متاثر ہوتا ہے کھانا صحیح طریقے سے ہضم بھی نہیں ہوتا یہ تو سب جانتے ہیں بعض اوقات جب پریشانی اور غم ہوتا ہے کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا ہے سمعلوم تو یہاں رکھا ہے ہے کہ نہیں یہ بات اس لیے کھانے کے دوران خصوصاً جن کو اپنا بڑا بنایا ہو کیونکہ ان کی طبیعت لطیف ہو جاتی ہے بزرگوں کے ساتھ رہ رہے کے لطیف ہو جاتی ہے طبیعت تو اس ایسے موقع کے اوپر کوئی غم کی اطلاع کوئی پریشانی کی اطلاع کوئی الجھن کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہلکی پھلکی گفتگو ہلکا پھلکا مزاح بھی کر سکتے ہیں بعض لوگ کو ہم نے دیکھا کھانا کھا رہے ہیں اب ان سے کچھ بات کیا ہے کچھ پوچھا کھانا کھائے جا رہے ہیں خاموش پتہ نہیں کون سی شریعت میں ان کو کس نے سکھا دیا کہ کھانے کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے اب ہم پوچھ رہے ہیں ایک دکان پہ ہم گئے وہ کھانا کھا رہے تھے ہم نے خالی اتنا پوچھا کہ کھانا تو آپ کھائیے آرام سے لیکن کتنی دیر میں ہم آ جائیں کب تک فارے ہوں گے وہ جواب ہی نہیں دے رہے کھانا کھا رہے ماشاء اللہ رہے ہیں سب ٹھیک معلوم نہیں کس نے ان کو سکھا دیا ارے کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں کرنا چاہیے جس سے طبیعت کو انشرا ہو بشاشت ہو ہے نا کھانے کو بھی اچھے سلیقے سے رکھنا چاہیے صاف ستھرا طریقے سے تاکہ کھانے والے کو بشاشت ہو ہاں اگر کوئی ایسا کنجوس ہو ہو ہوشیار جیسے شادیوں میں کوئی کوئی کنجوس ایسے ہوتے ہیں اور وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں ان کو کہ ارے اتنا گھی ڈال دیا تاکہ کھانا کوئی کھا نہ سکے کنجوس لوگ جو یہ خرافات کرتے ہیں شادیوں کی رسومات ان کو یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بڈھے بکرے کا گوشت تھا ارے اتنا مرچ ڈال دی کہ کھایا ہی نہیں گیا تاکہ یہ کھانا کم سے کم استعمال ہو ہر طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں ہمارے حضرت سناتے تھے کہ ایک بنیا تھا ہندو بہت ہی کنجوس اور کنجوس اتنا کہ مکھی چوس اب حضرت نے مکھی چوس کی ڈیفینیشن بھی بتایا مکھی چوس کس کو کہتے ہیں اس کی لغت فرمایا کہ ایک کنجوس تھا اس کے شوربے کے اندر مکھی گر گئی اور اس, اس نے جب اس کو نکالا تو وہ اڑنے لگی تو اس نے فوراً اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا کنجوس ظالم میرا شوربہ لے کے جا رہی ہے تو اس کو, اس کو بھی چوسا اس نے اس کو کہتے مکھھی چوس اب یہ اس بات سے بعد لوگوں کی طبیعت کو کراحت ہوئی ہوگی ہے نا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس بات سے ہم ایک سبق لیں بخل کنجوسی یہ بھی اخلاق رضیلا ہے بہت سے لوگوں کو کنجوسی کا مرض ہوتا ہے یہ مکھی چوسنے کا جو واقعہ جس سے جتنی کراہٹ آپ کو اس سے ہوئی اس سے زیادہ کراہت بخل سے ہونی چاہیے اس سے زیادہ کراہت بخل سے ہونی چاہیے کیونکہ بخل کو بغل والا کبھی نہ پیغمبر ہو سکتا ہے نہ کبھی ولی ہو سکتا ہے ولی بخیل نہیں ہو سکتا بخیل ولی نہیں ہو سکتا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری دولت لٹا دیں جہاں کوئی نظر آیا یہ لے سک سب مال دے دیا ایسے نہیں ہے ہر چیز میں اٹال ہر چیز کو پوچھ کر کہ فلا عمل ہمارا کہیں کنجوسی میں تو نہیں آتا بخل میں تو نہیں آتا پوچھتے رہیں گے پوچھتے رہیں گے اندازہ ہو جائے گا سیکھ جائیں گے کہ بھئی یہ بخل نہیں ہے اور یہ بخل ہے ٹھیک ہے نا اس کی سب باتیں وہ مضمون دوسرا ہے تو کھانا جو ہے اس کو پہلے رکھے پہلے مہمان بیٹھیں کھانے والے یا گھر والے اس کے بعد کھانا رکھا جائے ہے نا اور اپنے آگے سے کھانا دوسرے کے اطراف سے نہیں کھانا ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو جیسے بوٹی ہے وہ تھوڑا دور ہے اس طرف کو تو اول تو چاہیے کہ جو کھانے والے اگر ساتھ مل کے کھا رہے تو اس کو درمیان میں رکھیں تاکہ کسی کو یہ جھجک بھی نہ ہو کہ اب ہم آگے سے بوٹی کھا رہے ہیں تو چاہیے کہ میرا بھائی پہلے کھا لے میں بعد میں کھا لوں گا میرے بھائی کو مل جائے مجھے نہ ملے کوئی بات نہیں روٹی تو ہے سالن تو ہے تو یہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد جو ہے کھانے میں چپ چپ چپ چپ کی آواز نہیں آنا چاہیے بازی لوگ کھاتے ہیں منہ کھول کے کھاتے ہیں اگر منہ بند کر کے کھائیں گے آواز نہیں آئے گی کھانے میں آواز نہیں آنا چاہیے ایسے ہی جب کھانا کھائیں تو ایسے نہیں کہ پانچوں انگلیاں اس کے اندر ایسے سن جائیں بعض علاقوں میں رواج ہے بنگال میں خاص طور سے مدراس میں وہ لوگ کھاتے ہی اس طرح ہیں وہ پورا بھات جو کھاتے ہیں دال بھات اس کو پورا یوں ایسے ایسے پانچوں اگلی سے یوں ملاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا گولا بناتے ہیں میں نے دیکھا وہاں دبئی میں تو اس کو ایسے ایسے کر کے پھر ایسے کر کے کھاتے تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے یہ نفاست نہیں ہے اس میں تین انگلی سے کھائیں اگر تین انگلی سے نہیں کھا سکتے چار سے کھا لیں پانچ سے کھا لیں جائز ہے لیکن ایسا نہیں ہو کہ یہاں تک ہاتھ سنا سامنے والے کو دیکھ کے طبیعت ہے اس کے اکھڑ جائے یہ سب ہمارا دین ہے دوستو یہ سب ٹھیک چیزیں سیکھنے کی باتیں ہیں ہے نا تو ہلکی پھلکی باتیں بھی کھانے میں نہیں ہو سکتی ہے مزاح بھی ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے البتہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب دو چار آدمی کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی نیا آدمی آ گیا, اجنبی تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانے کے دوران سلام نہ کرے ہے نا اس میں دو باتیں ہیں ایک سلام کرنے سے یہ اس میں ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کہ مجھے بھی کھانا کھانے میں شامل کر لو اب ممکن ہے اتنا کھانا نہ ہو تو ان کو پھر شرمندگی ہوگی تو دوسری بات یہ ہے کہ سلام کرتے وقت ممکن ہے کوئی آدمی پانی پی رہا ہے چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے سلام کرنا سنت ہے یہ مسلب اسی کے لیجیے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام میں پہل کرنے والے کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہاں سے کہاں یاد آتی رہتی ہے اوپر سے آتا ہے آگے دے دیتے ہیں جب نہیں آئے گا نہیں کیسے دیں گے بات پہ بات یاد آ جاتی ہے سلام کرنے کرنا سنت ہے اور پہل سلام میں پہل کرنے والے کے لیے خوشخبریاں تو بہت ہوتی ہیں لیکن خاص خاص باتیں بتا دیتے ہیں اور بھی فضائل ہیں لیکن ایک بات کیا ہے کہ پہلے سلام کرنے والے کو دس نیکی ملتی ہے اور جواب دینے والے کو ایک ملتی ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ہے نا تو اگر تکبر سے ہم کو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہے خوشی ہوگی کہ نہیں کتنی بڑی خوشخبری ہے سلام البادیو البادیو کیا ہے وہ حدیث شریف البادی اوبلام بہرحال مفہوم تو یہی ہے حدیث پاک کا کہ جو پہل کرتا ہے سلام میں وہ کبر سے بری ہو جاتا تکبر نہیں ہوگا اس اور جس میں تکبر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یہ مجھ کو سلام کرے میں کیوں کروں ہے نا اور چھوٹوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیارے اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سامنے سے آ ہوتے تھے تو سب سے پہل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اور کبھی صحابہ فرماتے کبھی ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھیں ہم ان کو دیکھیں اور ہم پہل کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع ہی نہیں دیتے تھے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے ہے نا؟ تو یہ سلام اور ہم نے یہاں بار بار بیان کر چکے ہیں پھر کر دیتے ہیں کہ سلام پورا کرنا چاہیے خط لکھو تو خط میں بھی پورا سلام لکھنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں سلام بس بعد سلام کے یہ, یہ،, یہ،, یہ عرض ہے نہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ براکاتو یہ اس پورا سلام ہے سنت کے مطابق تو کیا کیا بات آ گئی درمیان میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہاں کھانے کے دوران سلام نہیں کرنا چاہ اچھا پیاری اور کیاری یاد رکھیے گا وہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا ابھی آ جاتے ہیں واپس آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا کافی ہے تو سلام جو ہے کھانے کے دوران سلام نہ کرے دوسری وجہ یہ بتا رہا تھا ایک وجہ تو یہ کہ ممکن ہے کہ کھانے والے شرمندگی محسوس کریں اتنا کھانا نہ ہو بلکہ ایک طرف کو بیٹھ جائے ہاں اگر وہ خود ہی دعوت دیں کہ آؤ بھائی تم بھی آ جاؤ کسمل تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے پانی پی رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہو اس دوران چونکہ سلام کرنے کا جواب دینا واجب ہے کرنا اگر کر نہیں کیا سلام کسی نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اس نے لیکن سلام میں پہل کرنا چاہیے سلام بہت اہم عبادت ہے اور بسنیکی ملتی ہے اور تکبر سے براہت ملتی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے لیکن سلام اگر کسی نے کر لیا اگر نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کر لیا تو اب جس نے جس کو سلام کیا ہے مجلس میں چاہے ایک ہی آدمی ہو سو آدمی کو سلام کیا اب یہ نہیں کہ سو آدمی سے جو ہے ایک ایک ہر آدمی جواب دے نہیں ایک آدمی نے جواب دے دیا سب کی طرف سے ہو جاتا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے اگر جواب نہیں دے گا گناگار ہوگا اس لیے جو لوگ یہ مسئلہ جانتے ہیں اب کھانا کھا رہے اب پانی پی رہے اچانک سے کسی نے سلام کیا اس کو خیال نہیں رہا اچانک سے والم سلام کہا اور گلے میں پندا لگ دیا ہے نا تو اس لیے کھانے کے دوران کوئی کھانا کھا رہا ہو تو نو وارد جو اجنبی آیا ہے اس کو سلام کرنا مناسب نہیں ہے اس وقت ہاں اگر وہ خود ہی سلام کر لے تو ٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک ہے مانا نہیں ہے یہ سب باتیں برسوں میں ہمیں ملی ہیں آپ کو ہم نے منٹوں میں دے دی ایسی تھوڑی مل گئی ارے کبھی ہم نے کوئی غلطی کری ڈانٹ کھائی کبھی کوئی غلطی کری ڈانٹ کھائی کبھی کچھ کبھی کچھ دس آدمی کے سامنے شیخ کہہ دیتا ہے تم نے یہ کیا ڈانٹ بھی دیتا ہے بہت برا منہ بھی بنا لیتا ہے لیکن شیخ اندر سے محبت ہی محبت کرتا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ کیچڑ کھانے جا رہا ہے اور کیچڑ کو اس نے ہاتھ میں لیا ماں منع کر رہی نہیں مان رہا ایک لگا دیتی ہے کبھی نہیں آپ سچ سچ بتائیے کہ یہ غصے کی وجہ سے ہے دشمنی کی یا یہ رحمت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے اس لیے کہ کیچڑ سے بچے کو نقصان پہنچے گا تو بعض اوقات ڈانٹ ضروری ہوتی ہے بعض اوقات شیخ ڈانٹ سے اصلاح کرتا ہے بعض اوقات محبت سے اصلاح کرتا ہے تو یہ سب اونچ نیچ ہم نے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے مگر آپ کو ہم نے یہ سب مفت میں دے دیا <laughs> مفت میں آپ کو دے دیا لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی مگر اللہ ماشاءاللہ کوئی کر بھی لیتے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہاں خواجہ صاحب کو مولانا خلیل احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا طالبان وہی تھے انہوں نے لکھا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک برس ہا برس رہے اور ہر طرح کے حالات انہوں نے یہ سب ڈاٹے وغیرہ سب انہوں نے بھی تو کہا کہ خط میں لکھا کہ جو دولت آپ کو تھانہ بھون سے ملی ہے مجھ کو بھی دے دیجئے اس پہ ایک شیر جوابن لکھا کہ فرمایا کہ میں یہ نہیں ملی ہے یوں میں اللہ کی محبت کی شراب جو اللہ نے مجھ کو آج دولت عطا فرمائی اپنے تعلق کی اپنی محبت کی میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون کیوں میں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں <تصفح> ہاں رگڑے کھانے پڑتے ہیں اور فرمایا کہ آئی نہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل ارے دل تو کتے کے سینے میں بھی ہے گدھے کے پاس بھی ہے بلی کے پاس بھی ہے انسان کے دل, انسان کے سینے میں بھی دل ہے لیکن ہر, ہر دل کو دل تھوڑی کہتے دل تو وہ ہے جو اللہ اللہ کی یاد سے اللہ کے تعلق سے خاص تعلق سے مشرف ہے دین پر عمل کر رہا ہے سنتوں پر جان دے رہا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں مشقت اٹھا رہا ہے ہر دم اس کے دل کے اندر زلزلے آ رہے ہیں کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے بیوی کو کچھ کہہ سن دیا ستا دیا اب وہ ڈر رہا ہے اوف کو یہ تو اللہ کی بندی ہے اللہ نے قرآن میں نازل کیا آشرو الن بال معروف اب تھر تھرا رہا ہے لرز رہا کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے ایک بزرگ کا واقعہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے ہم نے حضرت سے بارہا سنا کہ ایک شخص بہت سخت محنت مزدوری کر کے ایک مرغی خرید کے لایا غریب تھا بیچارہ نہیں تھی اس کی کمائی لیکن بڑی محنت بہت عرصے سے اس کا دل چاہتا تھا کہ مرغی پکا کے کھائیں گے تو وہ مرغی لے کے آیا اور بیوی کو دے دیا کہ یہ پکا دو اس بیچاری سے نمک تیز ہو گیا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ نمک ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا ڈال دیا اس نے دوبارہ نمک یہ سمجھ کی کہ ہم نے نہیں ڈالا اب جو کھانے بیٹھا تو بالکل کھانا زہر کی طرح کڑوا ہو گیا پھر اچانک دل میں آیا کہ یہ اللہ کی بندی ہے غصہ تو بہت آیا اس کو کہ یہ میں اتنی محنت سے اتنے عرصے میری خواہش تھی اب جا کے میری خواہش پوری ہوئی اور کھانے میں نمک تیز ہو گیا اور وہ بھی اتنا تیز کیا ڈبل ہو گیا کڑوا زہر ہو گیا مگر دل میں فوراً آیا کہ یہ اللہ یہ آپ کی بندی ہے خطا ہو گئی اس سے تو کچھ نہیں بولا معاف کر دیا دلی دل میں اللہ سے سودا کر لیا کہ اللہ آپ کی بندی ہے کوئی بات نہیں تو کچھ عرصے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارا وہاں کیا حساب کتاب ہوا کہا معاملہ تو بڑا سخت تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تو نے ہماری بندی کی خطا کو معاف کیا تھا ہم نے ہم وہ بھولے نہیں ہیں ہم بھولتے نہیں ہیں بس آج اس کے صدقے میں تیری خطا ماں سب خطاع ماں اسی لیے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں دوستو کے اپنی بیویوں کو آرام سے رکھو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نگاہ کی حفاظت کرو دل کی حفاظت کرو اور بیویوں کو آرام سے رکھو تکلیف مت پہنچاؤ بعض لوگ نان نقے میں تکلیف پہنچا دیتے ہیں بعض لوگ ہاتھ بھی استعمال کر جاتے ہیں بعض لوگ زبان سے ایسی ایسی باتیں کہ جاتے ہیں جس کے بیچاری کا بالکل دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بزبان حال ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں رہ گئے جانے بےآسمان اب اللہ کی سوا کون ہے اس بیچاری کا ہے بتائیے عورتوں عورتیں محکوم ہوتی ہیں تابے ہوتی ہیں بالکل شوہر کے اور مردوں کے تابے ہوتی ہیں تو اب وہ کس سے فریاد کریں کیا محلے بھر میں بینر لے کے گھومیں جیسے کافر کرتے ہیں احتجاج <laughs> یہ <سؤال> کافروں کے طریقے ہیں بورڈ لے کے احتجاج کرنا کسی بھی معاملے میں ہو چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے کچھ بھی ہو یہ جو آج کل طریقے چل گئے ہیں احتجاج فلاں جگہ احتجاج ہوگا فلاں جگہ یہ ہوگا سب یہ کافروں کے طریقے ہیں ہڑتالیں کرنا سب کافروں کے طریقے ہیں یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں جلوس نکالنے ارے اپنے اعمال تو دیکھتے نہیں ہیں ہم نے دیکھا کتنی برتبہ ناموس سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے چلے جا رہے ہیں لیکن ہولیا دیکھو ہولیہ دیکھو ان کا بھائی اچھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے لوگوں کا بھی دل میں ہے بڑی نعمت ہے بھائی مان لیا یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی ان کا عمل جو ہے بہت ہی کیوں کیوں تم جا رہو نہ جاؤ نہیں محبت ہے تو غصہ آ یہ بھی نعمت ہے بھائی بہت بڑا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی محبت فرض ہے ہر مسلمان پر تو بڑی بات ہے یہ بھی لیکن بھائی اپنے اوپر بھی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر جو ہے وہ قلم اٹھا رہے ہیں یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ تو دیکھو ہم اپنے احمد دیکھیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ان کو یہ ہمت جرت پیدا ہوتی ہے اگر ہمارے احمال صحیح ہو مزا کہ کوئی ایسی لفظ بھی مو سے نکال کے دیکھیں لفظ تو نکالنا دور کی بات ہے مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اگر میرے مرشید فرماتے تھے کہ تمام مسلمان صرف ایک مٹھی گاڑی رکھ لیں اور نماز پر آ جائیں اور اپنے ٹخنے کھولنا شروع کر دیں سارے مرد تو یہ سارا کا سارا جو ہے معاملہ بالکل بدل جائے گا مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے گا مگر افسوس کہ ہم اپنے ہی دین پر جب عمل کرنے سے شرماتے ہیں تو کسی کا کیا قصو پھر ان کی ہمت ہو جاتی ہے آپ دیکھیں برما میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں فلسطین میں شام میں کیا ہو رہا ہے مظالم کیوں ہو رہے ہیں اب ان کے ہولیا دیکھو تو پتہ چل جائے گا کسی کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے نوز بلّہ ہمیں اپنا کچھ پتا نہیں ہے بھائی کہ ہمارے امال مقبول بھی ہیں کہ نہیں لیکن بھائی ہمیں اپنے امال دیکھنے چاہیں تو بہرحال اب بیوی کس سے فریاد کرے گی ظاہر ہے اس کی فریاد پھر براہ راست وہی ہوگی ڈرو مظلوم کی آہ سے ڈرو ہاں مظلوم کی آہ وہ آہ ہوتی ہے جو برائے راست اللہ تک پہنچتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کوئی حجاب نہیں ہوتا اور ضرور ضرور اس کی فریاد رسی کرتے ہیں اللہ کا مظلوم کی فریاد رسی کرتے ہیں اس لیے اس معاملے میں بہت درنا چاہیے دیکھو کیسی کیسی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہاں سے کہاں سے لا کے فائدے کی باتیں ہیں کہ نہیں بھائی ہے نا دین کو سیکھنا چاہیے ہم لوگ سوال بھی نہیں کرتے پوچھتے بھی نہیں ہیں طریقہ بھی نہیں پوچھتے کیا بات ہے بتائیے کیا فائدہ بھی؟ اور دین اتنا مزے ہے دوستو جنت جنت بن جاتی ہے زندگی دنیا کی خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا کیسے رہتے ہیں جنت میں کہ دین کو سیکھ لیا دین پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیا نافرمانی فرمانی سے بچ کے اللہ کو خوش کر لیا اور خالق جنت کو راضی کر لیا جنت کیا چیز ہے دوستو جنت تو مخلوق ہے اس جیسی کروڑوں جنتیں اللہ بنانے پر قادر ہیں وہ خالق ہے کہاں خالق اور کہاں مخلوق اس لیے جس دل کے جس دل کا تعلق مع اللہ جس دل کو خاص تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے وہ جنت سے بڑھ کر مزہ پاتا ہے دوستو جنت سے بڑھ کر میرے حضرت کا شعر ہے وہ شائے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے یہ پسانے کی باتیں نہیں ہیں افسانوں کی باتیں نہیں ہیں دوستو جس کا جی چاہے عمل کر کے دیکھ تو فرماتے ہیں کہ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں میرے دل کو وہ خوشی وہ مستی اور وہ سکون حاصل ہے کہ وہ گویا جنت میں رہتا ہوں اور فرمایا کہ تیرے تصور میں جانے عالم تیرے تصور میں اللہ کے تصور میں اللہ کی یاد میں اور یاد کب نصیب ہوتی ہے جب کامل نافرمانی فرمانی چھوڑ دے گا کامل فرما بردار ہو جائے گا اصلی یاد کامل یاد وہ ہے یہ اس مقام کا شعر ہے کہ جب انسان اب تمام کی تمام نافرمانیاں چھوڑنے کا عہد کر بیٹھتا ہے اس کا جذبہ اور ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل معصوم ہو جاتا ہے پھر بھی ہو سکتی ہے لیکن اس درجے کی توبہ کرتا ہے اور اس کا صدق دل سے یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنے مالک کو ناراض نہیں کروں جان دے دوں گا ناراض نہیں کروں گا جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا اس وقت ہے تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے جنت نزول کر کے با جیسے با نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے نا مجھ کو بہار جنت مل رہی ہے. کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. جنت کی بہاریں دنیا ہی میں پانی ہو اللہ کو راضی کر لو دوست دین کو سیکھ لو دین پر عمل کر اور دین بالکل معتدل اور آسان ہے کچھ مشقت نہیں ہے دوست یہ جو بہت سے مقرر لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کر کے دین کو انتہائی مشکل بنا دیا بہت مشکل بنا دیا میرے حضرت فرماتے ہیں کہ نفرتوں کے تذکرے کب تک واضح دل نواز کرو ارے نفرت کیوں کرتے ہو گناہ گاروں سے محبت کرو بندے ہیں اللہ کے اولاد پیغمبر ہیں یہ بھائی پیغمبر کی اولاد ہیں پیغمبر زادے پیغمبر زادیاں انسان اپنے شرف کو پہچانے انسان اپنے شرف کو پہچانے ہم معمولی نہیں ہیں ہم پیغم برزادے ہیں ہم پیغم برزادیاں ہیں پیغم برزادیوں کو کہاں زیب دیتا ہے کہ بے پردہ باہر پھریں اپنے اپنی نمائش غیروں کو بھی کرتی پھریں کہاں پیغمبر ارے اپنی عزت کرو اپنی عزت کرو اپنی عزت, کرو اپنی عزت کراؤ آج صابن کے ریپر کے اوپر بھی عورت کی تصویر ہے یہ عزت ہے اس کی لوگ جوتیاں رکھ کر چلے جا رہے ہیں اس کے اوپر اور گٹر کے اندر گرے ہوئے ہیں کچرے خانوں میں گرے ہوئے ہیں کیا, واہ بھائی, کیا بڑی عزت ہوئی آپ کی فوٹو کھینچ کے سارے, سارے لوگ جو ہے اسے نگاہ خراب کر رہے ہیں اپنی آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں یہ عزت ہے اور اسی, اسی ریپر کو یا اسی کھانے کی چیز کے پیکنگ کو اب وہ کچرے میں پڑی ہوئی اب لوگ اسی کے اوپر اس کو جوتیوں سے رونگتے ہوئے جا رہے ہیں کبھی کوئی کوئی یہ, یہ یعنی گمان بھی کر سکتا ہے نوزب اللہ دیکھو ایک مثال کی بات کر رہا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں میری بہن کی تصویر ہو اور وہ اس کو کوئی جوتے رکھے جائے میری ماں کی تصویر ہو اس کے اوپر جوتے رکھے جائے کچرے خانے میں نظر آئے اگرچہ تصویر حرام ہے بتائیے یہ عزت ہے یا ذلت ہے ہاں? ہم اپنی قیمت کو پہچانے کہ ہم پیغمبر زادے ہیں ہم پیغمبر زادیاں ہیں لہٰذا جو بے پردہ اپنے آپ کو کرتا ہے اور خاص طور سے جو لوگ نیٹ پہ موبائل پہ فیس بک پہ تصویریں اپنی ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل ہے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے یہاں سے یا آپ اپنی عزت نہیں بڑھا رہے بلکہ آپ اپنی تزلیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو ضلیل خود اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں رسوا کر رہے ہیں اپنے آپ ہاں بہرحال دوستو یہ بات درمیان میں آ کہ اپنی بیویوں کو آرام سے رکھیں تو بہرحال کھانے کی باتیں یہ ہو رہی تھی تو کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لینا الحمد للہ اللہ اطرامہ و سقانہ مسلمین اور بعض روایت میں من المسلمین دونوں ٹھیک ہے اس کے بعد کھانا بڑھا ہے تو پہلے کھانا بڑھائے کھانے والے ابھی نہ اٹھیں پہلے دسترخوان سے کھانے کو بڑھا لیں تاکہ کھانا رکھا نہ رہ جائے پہلے بھی یہ ادب بتایا تھا نا کہ کھانے کو انتظار نہیں کرنا پہلے کھانے والا بیٹھ جائے اس کے بعد کھانا لا کے رکھا جائے اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ بھائی برتن آگے رکھتے ہیں کھانے کا جس میں سے اتارتے ہیں ڈش وغیرہ تو اس, اس کو جب اور بھرنا ہو تو وہ والا برتن اس کے سامنے سے نہ اٹھائے بلکہ کسی دوسرے برتن میں سے لا کے اس میں ڈالے تاکہ ممکن ہے اس کو کسی وقت ضرورت پڑ جائے آپ وہ بیٹھا ہے انتظار کر رہے کھانے کا دیکھیں یا دین کتنا مزیدار ہے نا ایک دوسرے کی راحت کا دین میں کتنا خیال رکھا گیا ہے دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے دوست اگرچہ سب مذاہب اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں لیکن جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں کوئی کسی چیز میں اتنا خیال نہیں رکھا گیا دین کے اندر ایک دوسرے کی راحت کا دوسرے کی راحت کا کیا جانور کی راحت کا خیال رکھا گیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے جانوروں کو ممبر مت بناؤ کیا مطلب جانور اللہ نے دیا ہے سواری کے لیے اب اس میں بیٹھے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں بات چیت کر رہے ہیں گھوڑے پر گدے پر سوار ہے دیکھو جانور تک کی راحت کا خیال کیا گیا ہے نا ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے تو بہرحال یہ بھی آ گیا اس کے بعد کھانا پہلے بڑھا دیا جائے اس کے بعد پلیٹیں وغیرہ اٹھا کے اگر کوئی مجبوری ہے جلدی جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا ایک طرف کر کے دسترخوان کو ایسے موڑ دیں یہ علامت ہو گئی کہ کھانا ابھی مجبوری کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈھک دیا ڈھک دیں کھانے کو اور دسترخوان کو موڑ دیں پھر آپ چلے جائیے اپنی ضرورت پوری کر کے پھر اس کو بڑھا لیجیے یہ ٹھیک ہے لیکن پہلے سے وہ اڑ جائے اب کھانا پھر دسترفان پہ رکھا ہوا ہے اور لاوارس نہیں یہ بے دبی ہے اور ایک بات اور یاد آ گئی پھر ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ کھانا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ہم اوپر بیٹھ کے کھاتے ہیں اب یہ ٹیبل کی ٹیبل اس سے نیچے تو نہیں ہے نا ہم؟ اس لیے کہ کتاب بھی رکھی کھانا جو ہے وہ کھانے والے سے اوپر ہو کھانے والے سے اوپر ہو کھانا نیچے نہ ہو جیسے بعض علاقوں میں رواج ہے کہ گدے بچھے ہوئے ہوتے ہیں ہے نا فوم کے گدے اور پھر اس پہ بیٹھتے ہیں نیچے اور کھانا جو ہے زمین پہ دسترخوان بچھا کے وہاں رکھ دیا منع فرمایا کھانا نیچے نہیں ہو یہ کھانے کا ادب ہے ارے کھانا بڑی نعمت ہے دوستوں بہت بڑی دولت ہے یہی ابھی بتایا کہ ان سے پوچھو جن کو کھانے کو نہیں ملتا یہ بڑی نعمت ہے تو اس کو تھوڑا سا اسی لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو ایک کپڑے پہ بیٹھ گئے اور دوسرا کھانا رکھنے کے لیے جو رکھا ہے اس کو اسی لیے بچھایا جاتا ہے کہ کھانا چاہے کتنا ہی جگہ ہو لیکن تھوڑا سا اوپر ہو کھانے والا نیچے ہو کھانا اوپر ہو کھانا نیچے نہ ہو کھانے والا اوپر نہ بیٹھا ہو اگر اوپر بیٹھا ہے تو کھانا اس سے اوپر ہونا چاہیے ٹیبل اتنے اوپر ہو کہ وہ اوپر کھانا ہو تو یہ سارے آداب ہیں کھانے کے تو کھانے کے بعد یہ دعا پڑ لینا اور اس کے بعد ہاتھ دھونا اور کلّی کرنا یہ سب سنت ہے اور جی गया کیا چیز ہاں پیاری جزاک اللہ پیاری پہ بات ختم کر دیں گے دیکھو میرے حضرت نے فرمایا بات شروع تو ہوئی تھی شکل پیاری سے دیکھو مگر مضمون کا رخ کہاں بدل گیا بات کچھ اور کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو پیاری شکل دیتے ہیں کوئی بھی اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند نہیں فرماتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو یہ داڑھی دی جی پیاری چیز ہے نا یہ دلیل ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری ذات تھے اللہ تعالیٰ کے سب سے پیاری ذات ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے بری شکل دیتے اس لیے یاد رکھو کہ داڑھی سے اور حسن بڑھ جاتا ہے ہے نا ہاں ورنہ چھوٹی داڑھی اور داڑھی مورنے والے تو چورکٹ لگتے ہیں ایک ہمارے دوست تھے انہوں نے کہا کہ آزرت آج کل داڑھی والے بھی بہت چوریاں کر رہے انہوں نے کہا یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے چوروں نے داڑھی بھیج بدل لیا ہے بدلتا ہے نہیں آدمی چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے اب اس کا کیا علاج ہے اگر داڑھی والے نے چوری کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ فرشتہ ہے کیا داڑھی رکھنے کے بعد فرشتہ ہو گیا بھائی غلطی تو کسی انسان سے ہو سکتی ہے معافی مانگے گا توبہ کرے گا اس کا وہ کر لے گا لیکن یہ کہنا کہ داڑی والا لوگ ایسے سمجھتے داڑھی رکھ لیں گے اب جو ہے بس بالکل فرشتہ نہ یہ کیا بات ہے تو اگر چلو ہے بھی تو جو بے بیاڑی والے ہیں ان میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہے کوئی قتل و غارت گری نہیں کوئی زینا نہیں کرتا وہ سارے شریف ہیں وہ داڑھی والے سارے بدماش ہیں کہیں ہے ایسا ارے وہ زیادہ چور بدماش نکلتے اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو چھوٹی چھوٹی داڑ رکھتے ہیں نا اتنی تو وہ فرماتے تھے کہ یہ چور کٹ معلوم ہوتا ہے چور کٹ چکر باز معلوم ہوتا ہے کہ ملاوں کی پارٹی میں جائے گا تو کہے گا کہ ہاں وہ ملا کہیں گے ملا ہمیں کہے کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے اور جب دنیا داروں میں جائے گا, گا کہ کچھ کچھ ہمارا بھی ہے یہ بس اد السلم سے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ بہرحال تو اب جو ہے وہ پیاری اور کیاری والی بات فرمایا کہ دیکھو یہ جو بھورے ہوتے ہیں کھانے کے رنز کے بھورے یہ پیاری چیز ہے کھانا پیاری چیز ہے اگر کھانا نہ ملے پتہ چل جائے کھانا پیاری چیز ہے اس کے بورے بھی پیارے ہیں تو پیاری چیز کو ادھر ادھر مت پھینکو بلکہ کیاری میں ڈال دو پیاری چیز کو کیاری میں ڈال دو کیاری میں تو یہ جو کپڑے جو ہم نے بچھایا اس کو احتیاط سے ایسے سمیٹ کے کونے میں کنارے لے جہاں کسی کا پیر نہ پڑے وہاں ڈال دیں وہاں اللہ کی اور مخلوق ہے وہ کھا لگی اس کو کچرے میں نہ پھینکیں پاؤں میں نہ آئے وہ یہ تھی پیاری اور کیاری والی بات وہاں اداوانہ الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب اس پہ عمل ہو تو بھائی ہمارا بھی کچھ کام بن جائے گا ہم تو اسی لیے آتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے کوئی کرے گا تو ہمارا بھی کچھ کھاتے میں چڑھ جائے اللہ کرے اللہ قبول فرما لے تو آپ کا بھی کام بنے گا اللہ کی یہ ستاری اور یہ فیاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیوب کو چھپا دیتے ہیں بندے کے اور اچھی بات کہلوا کر وہ دوسرے جو عمل کرتے ہیں اس کے کھاتے میں بھی اس کے کھاتے سے کوئی ثواب کم نہیں کرتے اور اس کے کھاتے میں چڑھا دیتے ہیں عجیب معاملہ ہے اللہ کا اب جو ہم نے جتنی بات آپ کو بتائی آپ جتنا عمل کریں گے اور کسی کو بتا دیں گے وہ کرے گا وہ اور کسی کو سارے کا سارا ثواب ہمارے شہر ہو جائے گا پھر ہمارے شیخ نے جن جن سے دین سیکھا سب ان کو عجیب اللہ کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے لا متناہی سلسلہ ہے قیامت تک جتنے لوگ حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ کی اور جو بھی بزرگان دین ہیں ان کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے سب کے سب کا ثواب جمع ہو ہو کے ان کو پہنچتا رہے گا درجات بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے اس لیے بھائی ہم بھی دین سیکھیں یہ تھوڑی کہ بس مقرر نے بیان کر دیا ہم نے سن لیا عمل کر لیا بس کافی ہے نہیں کوشش کرو کہ بھائی یہ دین دوسروں تک بھی پہنچے ہم بھی عمل کرنے والے ہوں دوسرے بھی, دوسرے بھی عمل کرنے والے ہوں یہ فکر ہر آدمی پالے کہ بھائی ایک, ایک آدمی پہ اکتفا نہیں کہ ایک آدمی آتا ہے بیان کرتا ہے چلا جاتا ہے ہر آدمی فکر کرے کہ اللہ مجھے بھی یہ دولت نصیف فرما دے میں بھی دین سیکھوں اور لوگوں کو سیکھ لوں مگر سیکھنا پہلے جب سیکھ لے گا پھر اس کا مربی اس کا بڑا اس کا شعب کو اجازت دے گا کہ ہاں تم بھی یہ بات آگے بیان کر اس کے بعد کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس کام میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس میں قبولیت بھی ہوتی ہے